وعلى سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله باتو السلام علیکم مولانا محمد وبارک وسلم مکی یا مدنی یا اللہ اللہ قل ان الموت الذي تفرون منه عنقی کم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 اپنے بندوں کو موت یاد دلائی ہے کہ ہم لوگ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے اب اس دنیا سے جانا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب کتاب بھی ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم رنگ و بو میں جس شے کو بھی زندگی بخشی ہے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 ترجمۂ کنز ईमान ہر جان کو موت چکھنی ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں موت کیا ہے جواب بہت ہی آسان ہے کہ انسان یا کسی زیرو یعنی جاندار کا مر جانا یہ موت ہوتی ہے جاندار مرتا کیسے ہے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 قل ان الموت تفرون منه تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے سورہ نساء کی آیت ہے تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا چھٹکارا پانے کے لیے کڑگر نہیں ہو سکتی لہذا موت سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگا لینا چاہیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں بے شمار ممالک بستیاں آبادیاں اقوام اور مظاہر ہیں بلکہ ہر مذہب میں بہت سے فرقے اور جماعتیں ہیں مختلف مذاہب کے ماننے والے ضرور کسی نہ کسی چیز کا انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں کوئی جنت اور دوزخ کا منکر ہے کوئی تقدیر کا کوئی مرنے کے بعد پھر اٹھنے کا کوئی حساب و کتاب اور جزا سزا کا کوئی فرشتوں کا تو کوئی کلمہ گو ہونے کے باوجود امبیائی کرام علیہم السلاۃ وسلام اور اولیاء الزام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اختیارات اور کمال کا انکار کرتا ہے بلکہ خود خالق کائنات جلا جلالہ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں المختصر کوئی ایسی چیز یا حقیقت نہیں پائی جاتی جس کا انکار کرنے والا نہ پایا جاتا ہو البتہ موت ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں مومن کافر مشرق مجوسی یہودی نصارہ مرتد منافق بد مذہب گمراہ دہریہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی انسان ہیں پھر چاہے وہ ان پڑھ ہوں جاہل ہو عالم ہو منطقی ہوں یا فلسفی ہوں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 اور موت کا انکار کرنے والا نہ کبھی کوئی تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا ہر جاندار مخلوق کی موت کا وقت مقرر ہے نہ اس میں کوئی تقدیم ہوگی اور نہ ہی تاخیر ہوگی بلکہ وقت مقررہ پر ہی اس کی موت آئے گی سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَإذا جاء أجل لا ولا يستقدمون تنزل ایمان اور ہر گھروں کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوا کہ ہر جاندار کی اس دنیا میں زندہ رہنے کی میں آگ پوری ہوتے ہی اس کو موت آ پکڑتی ہے اس میں ایک گڑی بھی جلدی نہیں ہوتی اور نہ ہی دیر ہوتی ہے اس کا دانہ پانی ختم ہوا اور وہ دنیا سے چل بسا اس کی تقدیر میں جتنا وقت زندہ رہنا جتنا رزق دکھا تھا وہ پورا ہوتے ہی اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رشمت کون صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روح القدس نے میری میرے باطن میں وہی فرمائی کہ کوئی جاندار نہ مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے ابن ابی دنیا اور ابو شیخ کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ازرائیل علیہ صلاحت دن میں تین مرتبہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں جن کی عمر پوری ہو جاتی اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اس کی روح قبض فرماتے ہیں جس کی موت جس مقام پر لکھی ہوگی اسی مقام پر اس کی موت آئے گی چاہے وہ اس مقام سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے ابن ابی صاحبہ نے مصنف میں حضرت سیدنا خیتمہ بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ صلاحت حضرت سیدنا سلیمان علا نبی و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو گھر کر دیکھنے لگے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا یہ شخص کون تھے آپ نے فرمایا یہ حضرت اسرائیل تھے اس شخص نے عرض کی سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے عرض کی کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں آپ نے حکم دیا تو ہواؤں نے اس شخص کو آن کی آن میں سرزمین ہند پہنچا دیا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلط والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گور کر کیوں دیکھتے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شخص کی روح ہند میں قبض کروں اور یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے ہند کیسے پہنچے گا تو اس نے خود ہی آپ سے درخواست کر دی اور آپ نے ہَاؤں کو حکم دیا کہ جیسے ہند پہنچا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی تو پتا لگا کہ آدمی اپنی موت کی جگہ ضرور پہنچ جاتا ہے حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں اپنی موت کی جگہ جا رہا ہوں بلکہ وہاں جانے کے لیے بیتاب بےقرار ہو کر ہر حال میں وہاں پہنچتا ہے جیسے کہ مذکورہ واقع میں یہ شخص سرزمین ہند میں جو ہی وقت مقررہ پر پہنچا اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی اپنی موت کی جگہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتی البتہ اللہ تعالی کی عنایت و عطا سے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے محبوب بندے اپنی جائے اجل بلکہ دوسروں کی بھی جائے اجل جانتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر کے دن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کے مرنے کی جگہ پہلے ہی سے بتا دی تھی حضرت سیدن عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین کو حکم دیا تو وہ چلے یہاں تک کہ میدان بدر میں اترے فرمایا سرکار علیہ السلام نے زمین پر جگہ جگہ دستے اقدس رکھ کر فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں تھی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا وہیں اس کی لاش گری اس سے قطع تجاوز نہ کیا امیر المن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قسم ہے اس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا جو حدیں نبی پاک علیہ صلاحت وسلام نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی کسی نے اس حد سے تجاوز نہ کیا مسلم شریف میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو جب یہ حقیقت مسلم ہے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 آرام و آسائش سے زندگی بسر ہو رہی ہے ہر قسم کی آسودگی ہے ہر طرح کا چین میسر ہے ان کو چھوڑ کر اور اپنے اہل و عیال سے بچھڑ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جانے کا جی نہیں چاہتا قبر کی سختیاں اور عذاب کیسے جھیل سکوں گا نہ کوئی مونس و مددگار ہوگا کیا حال ہوگا ان خیالات سے انسان ایسا بزدل بن جاتا ہے کہ لفظ موت سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور موت کا تصور ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے لیکن مومن کے لیے موت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے حاکم نے مستدرک میں تبرانی نے معجم کبیر میں ابن مبارک نے زہد میں بے حکی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ سے اور دلمی نے مصندل فردوس میں حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی کہ میٹھے میٹھے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے موت مومن کا پھول ہے سرکار دو عالم علیہ صلاط والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے موت کو برا سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے حالانکہ مال کی کمی سے قیامت میں حساب میں کمی ہوگی امام بیحکی نے شعب الایمان میں حضرت سیدنا النا بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے لیے زندگی کو بہتر سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے ابو نعیم نے سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ نے حضرت فار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد پر اے ابو ذر دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قبر امن کی جگہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے اے ابو ذر دنیا کافر کی جنت ہے اور قبر اس کا عذاب ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے ابن ابھی شہبہ نے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مومن کے دین کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے موت کے گھڑے کے قبرانی نے سیدنا ابو مالک سے روایت کی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی دعا فرمائی کہ اے اللہ جو لوگ مجھے رسول جانتے ہیں ان کے دل میں موت کی محبت ڈال دے ترغیب میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم میری وصیت یاد رکھو تو یہ کہ موت سے زیادہ پسندیدہ چیز تمہارے نزدیک کوئی نہ ہو حضرت عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ عبداللہ بن علی زکریہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے میں سو سال زندہ رہوں یا آج ہی مر جاؤں تو آج ہی مر جانے کو اختیار کر لیتا تاکہ اللہ تبارک کا تعالی اور اس کے رسول اور صحابہ سے ملاقات کر سکوں حضرت احبان بن اسود نے کہا کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے اب نے سیدنا نا سفوان بن سلیم سے روایت کیا کہ موت دنیا کی تکالیف سے راحت دیتی ہے اگر کہ خود اس میں تکالیف ہیں تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو انسان کو اپنی زندگی بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے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 سفر کی ابتداء کا اور اس کی پہلی منزل قبر ہے اور قبر میں ایک نعمت عزما نصیب ہوگی اور وہ نعمت ہے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کے دیدار کی سعادت حاصل ہونا کفن میرا خوشیوں کی سوغات لایا اسے پہن کر تیرا دیدار ہوگا عام طور سے لوگ موت کو زحمت سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ موت مومن کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے موت کے سبب سے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ موت اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے حضرت سیدنا امام ابو نعیم اور امام بے نے شعب العیمان میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور اکدس جان عالم ورحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الموت کفارت لکل مسلم موت کفارہ گناہ ہے ہر مسن کے لیے اس حدیث کے ضمن میں مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بندے خدا کے جو زندگی میں آلودہ گنا تھے بعد موت پاک و طب ہو گئے امام اجل حافظ الاحادیث علامہ جلال الدین سے یوتی صدی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمن میں فرماتے ہیں کہ قرطبی نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان مرتے وقت جو تکالیف پاتا ہے وہ اس کے گناہوں کے معافی کا سبب بن جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اگر کانٹا یا اس سے کم چیز بھی لگ جائے تو وہ بھی اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے تو جب کانٹے کا یہ حال ہے تو پھر سرکرات موت کا کیا حال ہوگا جس میں تلوار کی تین سو چوٹوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے حضرت سیدنا مالک سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز خوشی کی جو مومن کو حاصل ہوگی وہ موت ہے کیونکہ اس میں وہ اللہ کا ثواب اور اس کے کرم کو دیکھتا ہے اور ابو نائم نے اپنی کتاب الیت الاولیاء میں روایت کی ہے کہ کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو حضرت ابن عبدال عبدالربا سے روایت کی انہوں نے مقبول سے کہا کہ کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جنت کو کون پسند نہیں کرے گا تو انہوں نے فرمایا کہ موت سے محبت کرو کیونکہ جنت کو مرے بغیر نہیں دیکھ سکتے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو امام ابن ماجہ نے حضرت سیدتنا انح صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی بار اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی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 جس طرح مسافر اپنے سفر کے مقام کو چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے اسی طرح دنیا کو مقامی سفر سمجھ کر اپنے وطن یعنی آخرت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے ایک دن ضرور یہاں سے کوچ کر کے چلے جانا ہے لہذا جہاں جانا ہے وہاں اچھا توشا ساتھ لے کر جانا ہے یہی کوشش ہر وقت کرنی چاہیے تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا یعنی راہ گیر اپنی منزل مقصود تک جلد از جلد پہنچنے کی ہی لگن میں ہوتا ہے وہ رستے کے کھیل تماشوں کی طرف التفاق نہیں کرتا کہ اس کا سفر تاخیر سے دو چار ہو اور منزل تک وصول دیر میں ہو بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے سفر کی مسافت کو جلد از جلد طے کرتا ہے اسی طرح ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا کی محبت میں نہ الجے اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں اس طرح پھنسے کہ دنیا کے تعلقات اسے منظر مقصود تک نہ پہنچنے دیں لہذا موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے اور موت سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیے امام ترمیزی نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو نعیم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو اور حضرت امام ابن ماجہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اقل مند مومن کون ہے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے یہ ہے اقل مند حضرت سیدنا عطا خوراسانی رضی اللہ سے روایت کہ میرے آقا علیہ السلام ایک ایسی مجلس کے قریب سے گزرے جس میں خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اپنی مجلس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ بھی کرو عرض کی گئی وہ کیا ہے آپ نے فرمایا موت کی یاد اور امام تبرانی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اکا علیہ السلام نے فرمایا نصیحت کرنے کو موت کافی ہے امام بے حقی نے شعب المان میں روایت کی ہے کہ سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کیا شہدا کے ساتھ اور کسی کا بھی حشر ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اس کا جو رات دن میں موت کو بیس مرتبہ یاد کرے گا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو حاصل یہ ہے کہ موت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت موت کا خیال ذہن میں رکھنا چاہیے موت کی یاد سے بہت فائدے ہیں ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنے سے دل کو ایک تسلی حاصل ہوتی ہے موت کو ہر وقت یاد کرنے والا ظلم و ستم اور آئی ہوئی مصیبت سے پریشان نہیں ہوتا موت کی یاد سے دنیاوی تفکرات دور ہو جاتے ہیں غم رنج مصیبت اور دیگر تفکرات سے آدمی غمگین نہیں ہوتا بلکہ اسے ایک قسم کا قلبی سکون ہر وقت میسر ہوتا ہے موت کو ہر وقت یاد رکھنے والا کسی سے بھی نہیں ڈرتا انسان کو سب سے بڑا ڈر موت ہی کا ہوتا ہے موت کے مقابلے میں تمام مصیبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب وہ موت سے نڈر ہو جائے گا موت کو یاد کرتا رہے گا تو وہ کبھی بھی دنیاوی مصائب سے خوف زیادہ نہیں ہوگا موت کی یاد سے نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچنے کی عادت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ موت ضرور آنی ہے اور مرنے کے بعد ایک دیگر جہاں میں جانا ہے اور اس جہاں میں نیکیوں کا اچھا بدلہ اور انعام حاصل ہوگا اور گناہوں کا برا انجام اور سزا دی جائے گی تو وہ ہر وقت نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہوگی دل میں قنایت پیدا ہوگی اور عبادت میں لذت اور خوشی حاصل ہوگی خدا کا خوف ہر وقت غالب رہے گا دنیا کی رغبت کم ہو جائے گی اور دل سے دنیا اور دنیا کے عیش و آرام کی محبت کم ہو جائے گی میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو موت سے ڈننے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے بزدری پیدا ہوتی ہے نتیجہ و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے دشمن غالب ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ہے حضرت سیدنا صوبان ردی اللہ تعالی اعلی سے مربی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ قریب تم مختلف گروہوں کو ایسی دعوت دی جائے گی جیسے ایک برتن پر جمع ہو کر کھانے والوں کو دعوت دی جاتی ہے یعنی تم پر حملہ کرنے کے لیے اور تم کو نیست و نابود کرنے کے لیے مختلف گروہوں کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ تمام گروہ جمع ہو کر تم کو ختم کرنے آئیں گے اس ارشاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم کثیر تعداد میں ہوگے لیکن تم جھاگ کی طرح ہوگے اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبہ دب نکال دے گا اور دلوں میں کمزوری ڈال دے گا ایک صحابی نے بارگاہ رسعت معاب میں عرض کیا کہ یہ وہن کمزوری کیا ہے تو میرے آکا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا یعنی اس وجہ سے دشمن غالب ہوگا تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو اس ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم مسلم کے حالات حاضرہ کا موازنہ کریں آج یہ عالم ہے کہ دشمنان اسلام گرو در گرو جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ظالم اور جفاکش اناثر عناصر مجموعی طور پر مسلمانوں کے مکانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں انہیں زندہ جلاتے ہیں عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحقیق کرتے ہیں اور ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیے جاتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب و دبدبا جاتا رہا ہے اور اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں اور موت سے ڈرنے لگے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں موت کی یاد نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے بڑی جامع دعا ہمیں ارشاد فرمائی رب آتینا فل دنیا حسنت حسنت وکینا دنیا کی بہتری بھی آخرت کی بہتری بھی اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا بھی اس میں ہو گئی تو الحمد موت کی تیاری کے لیے قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے متعدد اسلامی بائیوں کی کئی کئی مہینوں کے بعد سالوں کے بعد قبریں کھلی بارشوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو دیکھا گیا کہ کفن تک بھی میلے نہیں ہوئے جسم تک ان کے سلامت ہیں یہ کس وجہ سے ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس مقدس ماحول میں آ کر موت سے محبت کی موت کی تیاری کی آخرت کی تیاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ رفعت اور یہ بلندی اور مرتبہ عطا فرمایا آج اگر ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ ہم لوگوں پر کفار غالب ہو جائیں گے جیسا کہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس دعوت اسلامی کے مقدس اور میٹھے ماحول کو اپنائیے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے تشریف لایا کریں اپنے اپنے ممالک اور شہروں میں جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے آپ اس کو اس اجتماع میں جایا کریں مدنی انعامات پر عمل کریں مدنی قافلوں کے مسافر بنے تاکہ آخرت کی تیاری ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ تو ان شاء اللہ تعالی ابھی کچھ دیر ناپوانی نہ ہوگی تقریباً دس منٹ میں میں حاضر ہوتا ہوں پھر اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو کوشش کروں گا جواب دینے کی تو کوئی اسلامی بھائی یا بہن اگر ناط شریف پلے کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ٹرینسفرما لیں جزاکم اللہ. جزاک اللہ